اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ حق سے ایراض کرتے ہیں اور یہ آپ کے اوپر گرا گزرتا ہے مشکل گزرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ تمام مطالبات میں ان کی پورا کروں تو چلو کر لو ان تلاش کرے ان تب تغیا اگر آپ طاقت رکھتے ہیں ان تب تغ تلاش کرے نہ کوئی سرنگ فی زمین میں کیونکہ یہ لوگ آپ سے جو معجزاد طلب کرتے یا زمین کے یا آسمان کے ہوں گے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کے لیے کوئی زمین میں سرنگ لگا لو اور اس میں گھس جاؤ ایک انسان ہوتا ہے نا فطری طور پر کسی موڑ پر آگے کڑا ہو جائے یا کسی بھی مسئلے میں پس جائے اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں کسی کو سمجھانا مقصود ہے وہ کہتا ہے یار میں کیا کروں میں زمین میں گھس جاؤں یا آسمان میں اڑ جاؤں میں کیا کروں یہ لوگ کیوں بات کو نہیں سمجھتے تو اے نبی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ لگا کر بس جائے یہ تجھے طاقت ہو اوسلم یا آپ سیڑھی لگا لے آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر اوپر چڑھ جائے تیرے یہ طاقت ہے پتا تی ہوں بےآیا تین آپ نشانی ان کو اگر یہ دونوں میں سے زمین کے ہو یا آسمان کے کوئی نشانی آپ کی طاقت اگر ہے اور یہ کام کر سکتے ہیں یہ کام کر کے دیکھا لو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَاهُمْ مگر اللہ چاہتا تُن کو جمع کر لیتا علی الخدا ہدایت پر فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ مَتْ ہو جَوْا آپ نہ سمجھو میں سے آپ ان لوگوں کے نادانوں کے طرح نہ ہو جانا یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ باتیں بتانی ہیں جو سبب ہدایت بن سکتا ہے اب یہ تم سے وہ مطالبات کرتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہو تو اگر آپ ان کی مرضی کے علامات ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسے علامات ایسی نشانی ایسے معجزات ان کو پیش کرے زمین سے ہو یا آسمان سے تو یہ ایمان لے آئیں گے نہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ کو پتہ ہے جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کے جتنے بھی اسباب ہے وہ اللہ نے پیش کر دیا ہے لہذا ان کے مطالبات پر آپ کام نہ لگائے یہ تو گمراہ لوگ ہیں یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے اب ان کے پرواہ نہ کرے یہاں یہ بات قابل غور ہے فرمایا فلا تکون نہ من مت ہو جانا آپ نہ سمجھو میں سے ہم میں سے ہر شخص کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہدایت کے لیے دعوت صرف قرآن حدیث ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کسی بھی چیز کے ذریعے سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتا ہے اسباب ہدایت صرف قرآن و حدیث ہے جب اللہ کی نبی کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر سوچتے ہیں کہ میں یوں کروں یوں کروں تو ان کو ہدایت مل جائے گا نہیں آپ وہی بیان کرو بس کسی میں ہدایت ان نما یقیناً قبول کر دیتے ہیں وہ لوگ یس ما نا جو سنتے ہیں ولم سو اور مردو کو تو اللہ اٹھائے گا قیامت کے دن تم میں نہیں اور جن پھر اسی کی طرف وہ لٹھائے جائیں گے یہاں اللہ رب العالمین نے مشرقین کو مردوں کے ساتھ تسبیح دی ہے کہ جو مشرقین ہیں یہ تو آپ کی باتیں جب سنتے ہیں تو ایسے ہیں جس طرح مردے اور اس حیات سے ان علماء نے استدلال کیا ہے جو سمائے موتا کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے مردوں کے تسبیح مشرقین کی تسبیہ مردوں کے ساتھ کیوں دی ہے اس لیے دی ہے کہ مشرقین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یا تو بالکل سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ سنے نہیں یا پھر اگر سنتے تھے تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کے لیے ان کے لیے کیونکہ سننا نہ سننا برابر تھا تو جب فائدہ نہیں تھا تو آج بھی جو لوگ مردوں کو پکارتے ہیں تو ان مردوں کا اول تو سننا ہی ثابت نہیں ہے اگر سننا ثابت ہو جائے تو اس سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سنانے کا کیا فائدہ ہے پھر تو فرمایا کہ آپ کے دعوت کو تو صرف وہیں لوگ قبول کرتے ہیں یس ماونا جو سنتے ہیں اور موتا جو مردے ہیں کو تو اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا وہ تو سن نہیں سکتے ہو جو اسی کی طرف لٹائے جائیں گے وہ قالون نے کہا جلا تم نے رب بھی جو نہیں اتارے گئے اس کے نبی کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کے طرف سے کوئی نشانی مانا کیا ہے وہ نشانی جو ہم چاہتے ہیں یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کو معجزے نہیں دیے گئے قرآن کریم سب سے بڑا مجزہ اللہ نے ان کو دیا ہے کیونکہ تمام نبیوں کے موجودگی میں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ چیز اللہ تعالیٰ بطور معجزہ دیا کرتے تھے مثال صلاحت والسلام کے دور میں شہر کا مقابلہ تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کو کیا دیا ایسا معجزہ جو شہر کے لیے مقابلہ بن جائے ہمارے نبی کے اس دور میں جو ہمارے نبی جس دور میں آئے اس دور میں علم کا مقابلہ تھا علم کلام تو اللہ نے ایسا کلام دیا جو اس کے لیے معجزہ بن گیا کہ اس کلام کا کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکے تو یہ ہر دور میں اپنا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اپنے مد مقابل کے لیے آتا ہے تو یہاں اللہ رب العالمی نے جو معجزے کا ذکر کیا ہے نشانی وہ ان کے خواہش کے مطابق ہیں انہوں نے کہا کہ کیوں نازل نہیں ہوتی ہے کہ کے کے نازل کرے کوئی نشانی علمون لیکن ان کے سریت نہیں جانتے ہیں مانا جس طرح نشانی یہ چاہتے ہیں ایسے نشانی لانے پر بھی اللہ قادر ہے۔ لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تو پھر بھی تیار نہیں ہے یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اس بات کو۔ جیسے سورۃ بنی سائل میں ان کے اعتراضوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وقالو انو نے کہا لنمنلک حتا تبذل لنا من الارض ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری نہ کر دے۔ او تکون من و فتفجر خلال لها یا کے کے کوئی باغو کا باغو اس میں نہرے بھی جاری کر دے اوتما کما ضام تال یا زمین کا کوئی چکڑا تو ہم پر گرا دے جس طرح تو کہتا ہے کہ عذاب آئے گا یا فرشتوں کو اور اللہ کو ہمارا لیا ہم مان جائیں گے اللہ فرماتے آسمان سے مانگتے ہیں یا زمین سے مانگتے ہیں جو بھی علامت نشانی یہ مانگتے ہیں تو یہ ایمان کے لیے نہیں بلکہ یہ ان کے ہٹ درمی ہے درمی کی وجہ سے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ وہ ان کے خود دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نہیں ہے کوئی جانداروں میں سے کہتے ہیں ہر اس چیز کو صاحب روح ہو جس کے اندر جان ہو جان حرکت دینے والا ولا جنا ہے اور نہ کوئی پرندہ جو اڑ رہا ہے دونوں پرو کے ساتھ اللہ امام مگر تمہاری طرح وہ امتیں ہیں ماں فرت نہ فل کتاب نہیں کوئی کمی کی ہم نے کتاب میں کسی بھی چیز میں سے وہ جمع کیے جائیں گے ہم نے رب کی طرف اکٹھے سارے اکٹھے ہو جائیں گے مانا یہ کہ زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہے یہ تمہارے طرح ہے مانا تانے میں پینے میں اور جوڑا بننے میں جن کے بھی جوڑے ہوتے ہیں مونس ہوتے ہیں اور دنیا کے مختلف قسم کے جو آفات آتے ہیں جاندار پر اپنے آپ کو بچانے میں مصیبت کی جگہ سے اڑ جانے میں بچ جانے میں اور راحت کی چیزوں کے تلاش کرنے میں اور تکلیفوں کی چیزوں سے بچنے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں یہ تمہارے طرح مخلوق ہے امتیں ہیں پورا کا پورا تو ان سب کا بھی نظام میرے پاس ہے ماں من فلکتا مانا تقدیر کے اندر جو اللہ کے پاس کتاب ہے وہ ہوا فوق عرش جیسے کہ سی بخاری کی روایت ہے جو اللہ کے پاس ہے, کے پاس ہے عرش کے اوپر تو اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور فرمایا کہ یہ سب اللہ کے یہاں اللہ کی عدالت میں اکٹھے ہوں گے کائیں کے لیے ہوں گے فرما ان کا بھی حساب ہوگا پرندوں کا بھی حساب ہوگا درندوں کا بھی حساب ہوگا اور سب کا حساب لینے کے بعد ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا تمہارا معاملہ انسانوں کا معاملہ وہ باقی رہے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ودین وہ لوگ جنہوں نے آیاتنا ہمارے آیتوں کو کیفیت کہ وہ ہمارے آیاتوں کے جٹلانے کی وجہ سے وہ کیا بنے بہرے اور گنگے بن گئے بہرے گنگے بن گئے فر ظلم فر ظلم دیوان میں ہیں مَن یَشَأْ إِلَّا یُذِلَّهُ وَجِسْوَ اللہُ یَشَاءُ گُمْرَا کَرْتَہ ہے وَمَن یَشَاءُ یَجْعَلْهُ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور جس کو وہ چاہتا ہے کر دیتا ہے سیدھے جی راستے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ان کا یہ حال ہے کہ وہ گنگے ہو جاتے ہیں وہ بیرے ہو جاتے ہیں حق بولنے سے حق سننے سے حق دیکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں جیسے کہ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں تم گمن پر میں اللہ چاہتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے میں ایشا اللہ وہ آلح اللہۃ اللہ کی مشیت سے یہ ہوتا ہے یہاں لوگوں پر بھی رد ہے جو یا تو قدریہ ہوتے ہیں یا دوسرے ایسے نظریات کے حامل جو اللہ کی مشیت کے بارے میں ان کا سوچ غلط ہے بلکہ شریعت نے جو کہا ہے وما اللہ انشاء اللہ اس کو ماننا پڑے گا کل آپ فرما دیجیے فرما دیجئے بتاؤ ہمیں اور تکم مجھے بتاؤ یہ باتحکم اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب او اتم اسات ہو یا تم قیامت یا قیامت آ تمہارے پاس یا اللہ کا عذاب ان دو صورتوں میں کیا کرو گے اللہ یا اللہ کے ماں سیوا تم کی اور کو پکارو گے انکن تم صادقین اگر ہو تم اس اپنے عقیدے میں سچے یہ بات تو ان مشرقین سے پوچھنے میں حق بجانب تھی لیکن اس دور کے مشرقین سے پوچھنے میں مسئلہ ہے وہ مشرقین مصیبت میں غیر اللہ کو چھوڑ کر خالص اللہ کو پکارتے ہیں ہمارے دور کے مشرقین جو ہیں یہ مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں ہمارے علاقے گاؤں میں آگ لگ گئی تھی آگ لگنے کی صورت میں جو مشرق عورتیں تھیں وہ مزار کے پر آ کر وہ دعائیں مانگتی ہے اور ان سے کہتی ہیں کہ اس آگ کو بجاؤ اوپر سے ایک بابا آیا وہ کہتے ہیں ہٹ جا یہاں سے خود اس کے اوپر آگ لگا ہوا ہے دوست اس, کسی اور سے کیا بجائے گا کیونکہ وہ مزار کے اندر لوگوں نے لکڑیاں رکھ دیے تھے لکڑیوں کو جمع کیا تھا کیونکہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مزار کے پاس رکھیں گے چوری نہیں ہوگی وہ بیچارت چوکی بھی کرتے نا رات کو تو وہ لکڑیوں میں آگ لگ گئی مزار کے پاس رکھے ہوئے ہیں مزار کے احاطے میں اور اس کے اوپر اللہ نے آگ لگایا وہ بھی جل رہے تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب اس کے اوپر خود آگ لگا ہوا ہے تو ہمارے آگ کو وہ کہاں سے بجائے گا مشرقین کا یہ عقیدہ تھا کہ مصیبت میں صرف اللہ کو پکار اور پھر وہ ہمارے علاقے کے آگ ہمیں یاد ہے کہ وہ ایک بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی توغیر کی بہت بڑی درس اللہ نے لوگوں کو دیا کہ لوگ جب ایک دم تک گئے ادھر سے پانی لاتے آگ میں ڈالتے ہیں آپ جس طرح ہوتے ہیں نا گاؤں میں بستیوں میں وہ گندم کا بھوسا اس کو تو آگ جلتی لگتا ہے اور گرمی کے موسم میں خاص طور پر دوسرے گاؤں سے لوگ آئے آگ بجانے کے لیے پانی لاتے ہیں تو پورا کی پورا برتن پھینک دیتے ہیں کیونکہ آگ کے قریب جانا بھی تو مشکل ہوتا ہے لوگ بے بس ہو گئے ہوا تیز اللہ نے اڑایا ادھر سے آگ کے جو بگولے اور شولے اٹھتے ہیں پورا کی پورے جا کے کسی دوسرے گھر میں لگ جاتے ہیں وہاں کسی نے چپرا بنایا ہے اور گرمی کے موسم میں چپرے کے جو گھاس وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو انتہائی چکا ہوا ہوتا وہ تو ذرا سا اشارہ چاہیے تو ہر ایک جگہ میں آگ لگ گیا لوگ بالکل بے بس ہو گئے مسجد میں بچے چھوٹے چھوٹے جمع ہو گئے لوگ جمع ہو گئے مسجد میں رو کر اللہ کو پکارتے ہیں لکھ رہے ہیں کیا بنے گا تو پورا بستی جل جائے گی اللہ رب العالمین نے سیکنڈوں میں بارش برسائی اور بارش کے ذریعے سے پورا بالکل خاموشی آٹھ دن کی کتنے دن کے بعد بستی سے باہر ایک جگہ وہی لگا ہوا آگ جو ہے وہ بھسے کے اندر سے لوگوں کو ملا آٹھ دن کے بعد کہ وہ اندر سے دوسرا جل جاتا ہے نا اندر سے آگ ہوتے پڑا ہوا کتنا بدترین جو ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن اللہ تعالیٰ نے توحید کو سمجھانا تھا کہ دیکھے کو سارے دنیا والے مل جائے تمہارا مدد نہیں کر سکتے میں نے تھوڑے سے پانی برسا دیا بس بجھا دیا خامش کر دیا اس دور کے مشرقین جو ہیں اس سے سوال ہوتے ہیں کہ اگر تم اپنے سقیدے میں سچے ہو تو بتاؤ مصیبت کے وقت یا قیامت کے وقت کس کو پکارو گے فرمایا بل بلکہ یا اترو نہ بلکہ خالص اسی کو پکاریں گے لیں وہ دور کر دے گا جس کی چیز کی طرف تم پکارو گے اس اللہ کو انشاء اگر وہ چاہے وطن سو نما تشرے اور بھول جاؤ گے وہ جن کو تم شریک اللہ کے ٹہراتے ہو وہ جو تم اللہ کے شریک ٹہراتے ہو وہ تو تم بھول جاؤ گے اس وقت تو جب اس وقت بھول جاؤ گے تو ابھی کیوں ان کو نہیں بلاتے ہیں خالص اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہم نے نے کے طرف سے سے پہلے ہم نے سے پہلے آپ کو، کو پکڑا ان کو پہلے تندرستیوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ جزی کرے نبی کو بھیجا اس نے دعوت پیش کیا لوگوں نے نہیں مانا اللہ نے کہا تلایا مصیبت لایا پریشانیوں کو مسلط کیا کس کے لئے یہ صرف اور صرف اس مقصد کے لئے کہ لوگ اللہ کے دین کے طرف پلٹ آئے یہ مقصود تھا جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَنُزِقَنَّهُ مِنَ الْعَظَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَظَابِ الْاَكْبَرِ لَا اللَّهُمْ يَرْجَعُودِ حق کے طرف لٹانے کے لئے بعض جھٹکے اللہ دیتا ہے پلونا پھنسکیو نہ عمل کرتے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ مصیبت کے بعد وہ ایمان لے آتے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیتے لیکن انہوں نے کیا کیا شیطان نے ان کو کہا یہ کیا بات ہے اگر آ گیا جاپ تو کیا ہوا یہ تو ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کبھی راحت ہوا کبھی عذاب ہوا کبھی بارشیں آتی کبھی نہیں آتی کبھی کہا سالی اور کبھی فراوانی یہ تو ہوتے تھے تو شیطان نے ان کی شرکیات کو ان کے لیے مزین کر دیا جس طرح ہوتے نا کہ مشرق کے لیے شیطان دلیل لیتے مشرق کے لیے شیطان دلیل دیتا ہے جیسا کہ آگے سنوان میں ہم پڑھیں گے یو ہونا و و ان بازر فلخو باتوں کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں مزارات پر لوگ جاتے ہیں نا اور وہ کہتے ہیں ایک مشرق کوئی معاہد گیا ایک مشرق مزار پر ہے۔ تو اس مشرق کو کہا کیا مانگتے ہیں کہتے یہ میرے ضرورت ہے پیسے چاہیے اس نے کہا یہ تمہیں کیا رہے گا یہ تو بیچارہ خود مختار ہے دیکھو اس کے لیے چوکیدار چاہیے اس کے لیے صفائی کے لیے آدمی چاہیے میں ایک زندہ انسان ہوں نا میں تیرے ساتھ امداد کر سکتا ہوں جب سے پیسے نکال کے اس کو دے دیے اب مشرق کا قرآن دیکھو چاہیے تو یہ کہ اس کس میں بات آتی تو چونکہ وہ مشرق ہے نا اور شیطان جو ہوں وہ مشرق آگے سے کہتا ہے تیرا کرم کا اپنے دشمنوں سے لے کر اپنے دوستوں کو دیتا ہے مانا یہ جو ماہر ہے یہ تو تیرا دشمن ہے یہ تو مجھے کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جا۔ لیکن تیرا کرم ہے آکا کہ دش دشمنوں سے لے کے اپنے دوستوں کو رہتے تو انہیں اس سے لے کے مجھے دیا مشرق کے لیے شیطان کی بھی یہ کوشش ہوتے نا کہ ان کو ایسے باتیں بتائے ایسے طریقے سے سمجھائے کہ وہ اپنے شرک پر ڈٹا رہے یہ مشرقین کے لیے الہامات شیطانی ہوتے ہیں تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ زیم و شیتان نے ان کے لیے بزن مزین کر دیا مکان ہوملوم جو وہ عمل کر رہے تھے پلمس ماں پھر بھی بس جب انہوں نے بلا دیا وہ جو نصحت کی گئی تھی ان کو بھی اس کے ساتھ فتحنا لئی دیا میں ان کے اوپر جو دیے گئے تھے وہاں ہوں میں ان کو پکڑا ہم مبلسون تو وہ نہ امید ہو گئے یہ اللہ تعالی کے عذاب کی عصو میں سے ایک حصہ ہے عام طور پر لوگ اس عذاب کو نہیں جانتے جس کو استدراج کہتے ہیں استدراج اللہ تعالیٰ مال دیتے دولت دیتے افراد دیتے ہیں جیسا کہ بقرا کے شروع میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ رب العالمین ان کو مال دولت اور فراوانیوں میں مشغول کر دیتا ہے وہ یہ مد ہوں تو اور صورت نجم میں فرمایا اللہ رب العالمین نے فِيهَ وَمَنْ رَبِّهِ يَسْلُكُ اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے توحید کو بلا دیا فتحنا علیہم ہم نے ان کے اوپر کھول دیئے کیا چیز ابواب اکل شئی ہر چیز کے دروازے معنی صحت مال دولت مشرقین کو کفار کو اللہ اللہ خوب دے دیتا ہے مبتدیئین کو خوب دے دیتا ہے حَتْ تَعِدَىٰ فَرِهُ بِمَا هُوتُ یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے جو کچھ ان کو دیا گیا تو پھر ہم نے کیا کیا اخذ نام بغت و تنپکڑ لیا میں ان کو اچانک اچانک عذاب میں گئر لیا پھر وہ نا امید ہو کر کے وہ پریشان بیٹھ گئے اللہ اچانک پکڑتا ہے پھر فیدا هم مبلسون وقوتعذاب القوم الذين فسق قد دیے گئے جڑے ان لوگوں کے اس قوم کے ظالموں جنہوں نے ظلم کیا تھا ظالم مشرک کافر ان کے جڑے کاٹ دیے گئے ان کے سرداروں کو قتل کیا گیا تو اب ان پر کیا پڑا جائے جب مشرکین کو اللہ عذاب دے یا ان کے کسی سردار کو اللہ تعالی کسی عذاب میں قتل کر دے تو کیا پڑھنا چاہیے یہودیوں پر کیا پڑھنا چاہیے مشرقین پر کیا پڑھنا چاہیے یہ قرآن کی تعلیم ہے اللہ بھرماتے دابر گئے دابرال قوم الزین جڑے ان لوگوں کے غلاموں جنہوں نے ظلم کیا تھا الحمد نرب العالمین تمام تعریفیں خالص اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے اللہ ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ مشرقین کی ہلاکتوں تباہیوں پر کیا پڑھو الحمد پڑھو یہ نہیں پڑھو کہ صدمہ پہنچ گیا ہے بڑا حادثہ ہو گیا نہیں الحمدللہ پڑھو کل آپ فرما دیجیے اور خبر دو مجھے بتاؤ مجھے ان خز اللہ اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ تمہارے سننے تمہارے دیکھنے کو ختم اللہ کو لو لگا دے تمہارے دلوں پر من اللہ غیر اللہ کون ہے اللہ کی ما سیوا یہ کمبک جو لیا تمہیں تمہیں یہ چیزیں لا کے دے دے کون ہے اگر اللہ تمہارے کانوں کو تمہارے انکوں کو تمہارے دلوں کو برباد کر دے بےکار کر دے کوئی لا کے دے سکتا ہے نہیں لا کے دے سکتا ہے آپ جہاں بھی جائے جہاں جتنی مزارات ہے نا مزارات کے پاس جاؤ وہاں آپ کو ناقص الخل لوگ ملیں گے ناقص الخلق کوئی کانا نظر آئے گا مزارات کے پاس جاؤ غازی عبداللہ کے پاس جاؤ کراچی میں ہے یا لاہور میں نقلی دیتا جو لوگوں نے بنایا وہاں چلے جاؤ ناقص الخل لوگ آپ کو ملیں گے چھوٹے سر والے مل جائیں گے کانہ مل جائے گا آپ کو جس کا کان کٹھا ہوا ہوگا مل جائے گا جس کا ہاتھ ایک نہیں ہوگا وہ مل جائے گا جس کے تانگوں میں کوئی ایب ہوگا مل جائے گا کوئی ٹیڑھا شیڑھا آدمی آپ کو مل جائے گا آپ یہاں یہ سوچے کہ جب یہ مزار والا یہ بابا اس معذورت میں کو جس کا ایک جزء بدن کا نہیں ہے وہ 10 سال 15 سال یہاں بیٹھ بیٹھ کے اس کو نہ دے سکا تو مجھے ثابت بیٹھا کہاں سے رہے گا یہاں تو ایک معذور کے ایک جزء ایک پرزا اس کا خراب ہو گیا ہے وہ صحیح نہیں کر سکتے اللہ فرماتا ہے یہ پرزے اگر میں خراب کر دوں یہ میں نے بنائے ہیں تو بتاؤ من الہ غیر اللہ یاتيكم به کون ہے اللہ کےما سیوا جو تمہیں یہ لاغت ٹھیک کر کے دے دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائے حکما مل جائے مردے زندہ مل جائے نہیں ہو سکتا ہے انزور فرمایا دیکھ لو کہ بہنوں صرف ال آیات کس طرح پیر پیر کر بیان کرتے ہیں ہم آیات کو ثم مم يسرفون پھر وہ ایراد کرتے ہیں صدق مو پیرنا پھر یہ منہ پیر دیتے ہیں ہم ان کو سمجھانے کے لیے کتنے انداز سے دلائل دیتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں قل فرما دیجیا رہے تکم بتلاؤ مجھے ان تا گمذاب اللہ اگر آئے تمہیں اللہ کا عذاب بغتہ اچانک او یا ظاہر اس میں دو اشارات ہیں بغتتن رات کے وقت جہرتن دن کے وقت یا بغتتن بغیر آثار کے کوئی آثار نہیں اور اچانک عذاب آیا جہرتن اس سے پہلے کوئی آثار آ جائے حل کو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم قوم کو فرمایا کہ ان میں تم تمہاری مددگار کون ہوں گے کوئی ہے جو تمہارا ایسے موقع پر مدد کر سکے اللہ کے عذاب سے بچا سکے اعتراض تھا کہ اللہ سبحان جب ان پر عذاب لاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے نبیوں کو کیوں بھیجا ان کے مقاصد کیا ہیں ہے فرما رسول المرس اللہ و منظرین نہیں بھیجے ہم نے رسولوں کو مگر بشارت دینے والے اڈر آنے والے یعنی جب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر لے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں کو بھیجا بول قطار اللہ امام خب لے کا رسولوں کو بھیجا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا تو رسولوں کے آنے کا مقصود کیا تھا فرمائے مقصود کیا تھا وہ یہ مبشرین و منظرین تاکہ ان کو جنت کی خوشخبریاں سنا دے کہ اس کے لیے کام کرو جانم سے ان کو ڈرا دے جانم سے بچ جاؤ ورنہ اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے پھر کیا بنے گا فرما و اسلام جنہوں نے ایمان لایا اور اصلاح کیے نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ اللہ کا کام نتیجہ ہے ماننے والے نہ ماننے والے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جو بشارت کو لے لیتے ہیں تو ان کے لیے نجات اور جو بشارت کو نہیں لیتے ہیں اور ڈرانے سے اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں ان کے لیے پکڑ ودین حق زبو وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا ہمارے آیا تو مساف پہنچے گا ان کو عذاب دماغ کا نو یا سکون بسب اس کی جو بنا فرمانی کر رہے تھے ان کے فسق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارا عذاب پہنچے گا اب یہ کیسا ہو سکتا ہے جیسا کہ ہمارے قوم ہے نا اب فسق ہو رہے فسق کتنا ہو رہے بازار برے ہوئے فسک اور زنا معاشرے میں عام ہے شراب خوری آم ہے, آم ہے حرام تجارت سود عام ہے اللہ تعالی کے قانون کے بغاوت قرآن کا مقابلہ عام ہے قتل عام ہے اب اتنے بڑے فسق کا بازار گرم ہے تو کیا اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اللہ فرماتے نہیں جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو قانون نہیں مانتے اس کے حرام کو حرام حلال کو حلال نہیں مانتے قرآن کو معاشرے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان لوگوں کا عذاب دیں گے نا عذاب کی پھر مختلف شکلیں ہوتی ہیں یا تو آپس میں لڑائیں گے یا کسی اور کے ساتھ لڑائیں گے یا ان کے اوپر بارشوں کو روکیں گے مختلف یہ کے نتیجے ہوتے کہتا ہوں تمہیں کہ میرے پاس غیر کے خزانے ہیں اور نہ میں غیر علم رکھنے والا ہوں میرے پاس خزانے ہیں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں ملک ہوں کہتے ہیں میں پیروی کرتا ہوں مگر جو کی گئی طرف کیا برابر ہو سکتے ہیں دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا بنا اور نہ بنا افلا کیا تم فکر نہیں کرتے ہو اس میں اعتراضات کی جوابات ہے اگر یہ لوگ آپ سے یہ اعتراض اٹھائے آپ پر یہ اعتراض کرے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں سچا نبی ہوں تو آپ کے یہ ساتھی اتنے غریب کیوں ہیں یہ آپ بلال کو دیکھ لیں بلال حبشی یا سلمان فارسی ہیں یا سہیب رومی ہے یہ آپ کے ساتھی یہ عبداللہ بنی مسعود ہے جس کو زکوۃ دینے کے لیے خود اس کی بیوی اللہ کے نبی سے اجازت مانگتی ہے اللہ کے نبی کیا میں اپنے شوہر عبداللہ کو زکوۃ دے سکتی ہوں اس لئے کہ وہ غریب آدمی ہے میں مالدار عورت ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے دگنا اضر ہے بخاری کی روایت ہے ایک اجر آپ کو زکات دینے کا ملے گا ایک اجر آپ کو سلا رحمی کا ملے گا تو صحابہ کی اس غربت کی وجہ سے مشرقین نے اعتراض کیا اگر آپ نبی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے تو پھر آپ اپنے ان ساتھیوں کو مالدار کیوں نہیں بناتے جواب دیا پل فرما کل فرماد خزان اللہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں نبی کی شان کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ وہ مالدار ہوگا وہ مال تقسیم کرے گا پھر اچھا چلو یہ بتاؤ تیرے پاس خزانے ہیں نہیں لیکن خزانوں کے جگہ تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے نا کون سے پہاڑوں میں کہاں سونا پڑا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں مرنے کے بعد جانتے ہیں فوت ہونے کے بعد نئی مشرقین ان پر زندگی میں اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر چلو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں مالدار نہیں ہے اپنے ساتھیوں کو نہیں دے سکتے تو یہ تو ہونا چاہیے نا کہ سونے چاندے کہاں پڑے ہوئے ہیں آپ نبی اللہ آپ کو ویل کے ذریعے سے بتا دے گا علم غیب آپ کے پاس ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ عقیدہ یہ عقیدہ اس دور کے مشرقین کا تھا کہ نبی وہ ہونا چاہیے جس کے پاس علم غیب ہو تو اللہ نے کیا جواب دیا اب جواب دو ولا الغیب، میں غیب کے علم نہیں جانتا ہوں یہ نبی کے ساتھ نشان نہیں یہ تو اللہ کا خاصہ ہے میں نبی ہوں بشر اچھا چلو آپ کے پاس علم غیر نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ پھر یہ کاتے پیتے آپ کیوں ہیں پھر آپ تو بشر نہیں ہونا چاہیے آپ تو ملک ہونا چاہیے ملک فرشتہ تو جواب دیا مالا میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں میں کہوں گا نہیں پیوں گا نہیں میں تو کہوں گا بھی پیوں گا بھی بیمار بھی ہوں گا میں تو انسان ہوں آپ کی کیا چاہت ہے پھر آپ کا منصب کیا ہے فرمایا میں بتاتا ہوں نہیں میں پیروی کرتا ہوں مگر اس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے میرے طرف تو آپ کے اس پیروی میں کیا ہو جائے گا جب آپ کی کوئی پیروی کرے گا کوئی نہیں کرے گا پر جواب دو کُلام جو مانے گا وہ بنا ہو جائے گا جو نہیں مانے گا وہ نہ بنا ہو جائے گا ایک بصیرت والا بن جائے گا اور ایک کی بصیرت ختم ہو جائے گی وہ مشرق ہو جائے گا وہ انکوں سے دیکھتا ہوا بھی اس کو توحید نظر نہیں آئے گا اور دوسرا جو ہے اس کے ظاہری انکے بندے ہو جائے گی اس کے دل کے انکوں سے اس کو توحید ماننا پڑے گا یہ ہو جائے گا فرمایا فلا تتفکرون کیا تم فکر نہیں کرتے ہو یہ جو تم اعتراضات پیش کرتے ہو یہ اعتراضات ہی باطل ہے اس لیے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چیزے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھی ہے چاہنے پس کو مالدار بنا دے کسی کو غریب بنا دے ما یفتحی اللہ للناس من رحمت فلا ممسکها وما یمسک فلا مرسلہ و من بعده سورۃ فاتھر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے مال کے دروازے کھول دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتے اور جس کے لیے بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتے اللہ کے علم غیب کو کون جاتے کوئی نہیں جانتے فلا یز غیب حد اس کے غیب علم کو کوئی بھی نہیں جانتے ہاں اس میں سے کوئی بات اپنے نبی کو بتانا چاہتے ہیں تو کالج بتا دیتے تو یہاں انہوں نے وضاحت کر دی کہ اس میں یہ نبوت کے منصب میں سے نہیں ہے غیر میرے پاس ہونا چاہیے جمع کیے جائیں یہ کہ وہ جمع کیے جائیں گے کٹے کیے جائیں گے نہیں ہوگا ان کے لیے شفی نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا اللہ تکون تاکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسباب نجات یا تو مال کے ساتھ ہوتے یا شفاعت کے ساتھ ہوتے یا افراد کے قوت کے ساتھ ہوتے چنوں کو اللہ تعالیٰ نے بقرہ میں اس کی نفی کی ہے والا عادل وَلَا شفاطن یہاں پر فرمائے کہ آپ ان لوگوں کو اس قرآن اس وحی کے ذریعے سے ڈراؤ کہ وہ اللہ کے عدالت میں جمع ہوں گے اور اللہ کے ماسوا ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا سفارشی بھی کوئی نہیں ہوگا سفارش ملے گی بھی تو اللہ کی تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائے اور اپنی تیاری کرے ولاشی اور مت دور کرنا ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں صبح اور شام اپنے رب کو یوری دونا وہ چاہتے ہیں وجہ اس اللہ کی رضا کو ماں کم انحصاب نہیں ہے ان کا حساب آپ کے اوپر من شہین کچھ بھی وما من حساب اکار نہیں ہے آپ کے حساب میں سے علیہم ان پر من شہین کچھ فتت ردہم اگر آپ نے دور کیا ان کو فتکون من الظالمین ہو جاؤ گی آپ ظالموں میں سے مشرقین مکہ نے یہ اتراز کیا کہ ہم آپ کے مجلس کے قابل لوگ نہیں ہیں یہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے یہ آپ کے مجلس میں عبداللہ بینے ہمیں مقتوم آتے ہیں نہ۔ بینہ یہ بلال حبشی یہ فلاں فلاں یہ فقیر قسم کے لوگ یہ ہمارے مجلس کے لوگ نہیں ہیں ان کو آپ اٹھاؤ نبی اسلام نے نہ ہٹایا ہے نہ کوئی ہٹانے کا پروگرام بنایا ہے لیکن چونکہ وہ دعوت پر انتہائی حریص تھے کہ کسی بھی طریقے سے جائز طریقے سے یہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی اس کو جیسے کہ وہ مشہور عدیش ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشے میں گئے تھے رٹ ال بادشاہ نے جب ان کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف صفات کے بارے میں سوالات کیے کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے کون ہیں مالدار یا غریب تو ہاں مالدار لوگ نہیں غریب لوگ ایمان لا رہے اچھا جی اعلی نصب کے لوگ وہ روکے ہوئے ہیں مالدار روکے ہوئے ہیں غریب لوگ ایمان لا رہے اس طویل جس میں سے یہ ایک ٹکڑا یہاں کے حوالے سے تو اس نے جواب میں کیا کہا تھا وہ قدر اے کر رسول اسی طرح رسولوں کی دعوت کو قبول کرنے والے غریب لوگوں نے ابھی بھی ہمارے اس معاشرے میں دیکھو نا دین کو تامے ویلو کون ہے غریب طبقے کے لوگ جو ہیں وہ دین پر مر مٹنے ہیں اگر قرآن کی بےزتی ہو جاتی ہے تو روڑوں پر آپ دیکھو کون لوگ نکل آئیں گے اگرچہ وہ غلط نکل آتے صحیح اس کو چھوڑ دیں اگر نبی کی توہین کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں روڈوں پر کون آئیں کروڑوں پتی جو ہے وہ کاٹن کے کپڑے پہن کر وہ باہر تھوڑی نکلے گا ان کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتے وہ تو اپنے بینک بیلنس کے چکر میں ہوتے کہ ایک سے دو روپے کیسے بنائے جاتے ہیں غریب طبقے کے لوگ جی کے میدان میں دیکھو تو جہاں سو افراد شہید ہوں گے اس میں سے مالدار آپ کو دو چار پانچ مل جائیں گے باقی سب غریب طبقے سے ہوں گے. یہ سنت مستمرہ ہے مستمرہ ہمیشہ کے لیے کہ غریب طبقے کے لوگ جو ہے وہ ایمان پر ہوتے تو مشرقین مالداروں نے کہا کہ اپنے مجلس سے ان غریب صحابہ کو ہٹاؤ تو پھر ہم آپ کے مجلس میں بیٹھ سکیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ لوگ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں کیونکہ یہ صبح شام اوقات کی تبدیلی کا واقعات نا اس میں دعائے مصنون دعائے کثرت سے پڑی جاتی ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ان کا حساب آپ کی ذمہ نہیں ہے آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے ہاں اگر یہ لوگ آپ پر اطراف کرتے ہیں کہ ان کو ہٹاؤ یہ ویسے ظاہر میں کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں مسلمان آپ کے ہیں یہ حقیقت میں نہیں ہے اللہ نے تعلیم دی کہ منافق ہے تو آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے ان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ہے اللہ ان سے اپنا حساب لے گا آپ ان کے اندرونی ایمان کے ذمہ دار نہیں ہیں اگرچہ صحابہ میں یعنی وہ لوگ جو عہد کے بات ثابت ہو گئے منافقین اگر ایسے لوگ تھے بھی تو وہ تو نمک کے برابر بھی نہیں تھے جمیع صحابہ بہت مخلصین تھے مومنین تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فتح فتح اگر آپ نے ان کو ہٹایا دور کیا تب ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس میں غریب لوگوں کا بڑا شان کہ اللہ اپنے نبی کو ان کے بارے میں تعلیم دیتا ہے یہ بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں اللہ کو بہت پسند لوگ ہوتے ہیں اس لیے نبی علیہ السلات و غریبوں کے بارے میں فضائل بیان کرتے تھے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں پانچ سو سال جنت میں یہ پہلے جائیں گے ایمان والے غریب لوگ مالداروں سے یہ ان کے فضائل ہے کیونکہ دنیا میں جب نیامتیں ان کو نہیں ملی ہے قیامت میں ان کا حساب ہی نہیں ہوگا جب پیسے ہی نہیں ہیں تو حساب کس چیز کا ہوگا کھایا پیا پہنا اور باقی جن لوگوں کے پاس بینک بیلنس تھے کروڑوں روپے کا لین دین کرتے تھے ان سے حساب ہوگا بھائی یہ کہاں سے کمائے تھے کہاں خرچ کیے تھے کس کو دیے تھے تو یہ ان کا حساب جلدی ہو جائے گا معمولی حساب کتابیں ختم ہو جائے گا یہاں اللہ رب العالمین نے تربیت دی اور میں اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا ان کے بعض کو بے بعضوں کے ساتھ لے ہوتا کہ وہ کہے اہاں اولا ایک کیا یہ لوگ من اللہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر من ننا ہمارے درمیان میں اللہ فرماتی یہ میں نے ان مالداروں کے لیے سبب امتحان بنا دیا ہے کہ یہ بڑے مالدار اور مشرق لوگ کہیں گے اچھا ان کو اللہ نے دن کے لیے چھنا ہے آج بھی یہ لوگ کرتے ہیں جو دن کے مخالفین ہیں منافقین ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں وہ کہتے چند لوگ ہیں نا انہوں نے پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے یہ جہاد کرتے ہیں دعوت کے نام لیتے ہیں عیسائیوں کو بللکارتے نسارا کو بللکارتے مجسوں کو بللکارتے ہندو کو بللکارتے انہوں نے بے امنی پیدا کی ہے پوری دنیا میں چند گنتی کے لوگ جنت کا ٹیکا انہوں نے لیا ہے اللہ فرماتے اس وقت بھی مالدار لوگوں نے یہ بات کہی تھی غریبوں کے بارے میں کہ یہ اللہ نے جنت کی نے چن لیا ہمارے درمیان میں سے یہ جنت جانے والے ہیں اللہ فرمت ہے اللہ علیہ السلام عالم شاکرین کیا نہیں جانتا اللہ تعالی, اللہ تعالی اللہ خوب جانتا ہے مانا کس کو بشاکرین شکر کرنے والوں جو اللہ کے شاکرین لوگ ہیں تو پر قائم ہیں اللہ سے ان کے مضبوط روابط ہیں بندگی کے تو اللہ اس کو ان لوگوں کو خوب جانتا ہے وہی راجا کلینا جب آتے ہیں بے تو کے ساتھ فَقُلْ سلام المست ہو آپ ان پر سلام ہو تم پر تمہارے رب نے علا نفسی اپنے اوپر رحمت کو یہاں پر یہ بات کیسے ہیں کہ سلام آنے والا کرے گا یا جو موجود ہے وہ سلام کرے گا یہاں تو اللہ فرماتے جو آپ کے پاس آ جائے ایمان والے تو آپ ان پر کہو بخول سلام یہ معنی ہے ان کے لیے سلام کے اس معنی میں نہیں ہے جس طرح آنے والا سلام کرے گا اور موجود بندہ جواب دے گا یہ رحمت کی دعا ہے اطمینان ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی شخص ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو کام پر بھیجا ہے وہ چاہے جہاد کے لیے گئے ہیں امیر نے بھیجا ہے یا دعوت کے لیے گئے ہیں امیر نے بھیجا ہے وہ پلٹ کر آتے ہیں وہ بڑے بچارے تکے ہوئے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کوئی زخمی ہوتے ہیں تو وہ ان کو شاباش کہتے ہیں ان کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں ان کو اطمینان اور تسلی دینے کے لیے کچھ جملے کہتے ہیں تو یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ کے نبی اطمینان کے جملے سناتے ہیں اپنے رب کی طرف سے کہ جب یہ صحابہ آپ کے پاس آئے مشرقین کے باتوں سے سن سن کر پریشان ان کے تکلیفوں کو اٹھا اٹھا کر تکے ماندے تو آپ ان کو سلامتی اللہ کی طرف سے رحمت کی دعائیں سنا دے آپ ان کو کہو السلام علیکم رب صحر رحمان سلامتی ہو تم پر لکھ دیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت مانا رحمت کو اللہ نے تمہاری مقدر کر دیا ہے وہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا تمہارے اوپر سلامتی ہو جس نے بھی عمل کیا تم میں سے گناہ کا بھی جہالت جہالت میں تم متآبادہ اسلحہ اور اسلحہ غفور یقیناً بہت رحم کرنے والا ہے نہایت بخشنے والا نہایت مہربان ہے وہ مانا یہ کہ اگر تم میں سے کسی نے جہالت میں گناہ کیا بھی ہے تو استفار سے اس کی معافی ہو جائے گی دوسری طرف ان لوگوں کو دعوت ہے جو جہالت میں پھنسے ہوئے گناہوں میں لت ہے کہ توبہ کرو توبہ کرو گے تو اللہ نے تمہارے لیے وہی قانون بنایا ہے جو صالح اور خالص مومنین ہیں ان کے لیے بھی سلامتی تو تمہا لیے بھی سلامتی کا نفس آیا اس طرح تفسیل سے ہم بیان کرتے ہیں آیا تو بول طبینہ تاکہ واضح ہو جائے سبین المجرمین مجرمین کا راستہ اللہ رب العالمین کے بیان کا مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے کہ مومنین کا راستہ واضح ہو جائے ظاہر ہو جائے تو اسی طرح مجرمین کا رستہ اس کے مقابلے میں واضح ہو جائے گا کیونکہ قانون یہ ہے نا کہ یو الاشیاء بالازداد ہر چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد سے نا تو جب اللہ کے دین کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ توحید ہے یہ دین ہے یہ اتباع ہے تو اس کے مقابل جو چیزوں کا وہ بالکل ظاہر ہو جائے گا تو مجرمین کا رستہ بھی واضح ہو جائے گا اور صالحین کا رستہ بھی واضح ہو جائے گا کل آ فرما دیجیے انہیں تو یقیناً میں منع کیا گیا ہوں اندلا یہ کہ میں عبادت کروں ان کے جن کو تم اللہ کے ماں سے فرما دجے لا تباہم نہیں میں خواہشات تمہاری کی پیروی کرتا ہوں قد گل تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت انام نہیں ہوں گا میں منل مفتین ہدایت والوں میں سے یہ اگر آپ پر یہ سوالات کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے دن میں شریک ہو جاؤ ہمارے طور طریقے جو ہیں یہ بھی کوئی آبس نہیں ہے اس میں ہمارے بڑے گزرے ہیں بڑے بڑے مولوی بھی اس طریقے میں شامل ہیں اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں آپ اسے کیوں ایک دم ایراض کرتے ہیں آپ نہیں مانتے ہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ آپ ہمارے دعوت کو قبول کرو تو آپ ان کو جواب دے دو کہ کیسا ہو سکتا ہے ہم میں بہت فرق ہے بہت تفاوت ہے ہمارے نظریے میں تمہارے نظریے میں فرق ہے تم تو اللہ کے ماں سے کسی اور کی بندگی کرتے ہو تمہیں اس کی بندگی کیسے کروں میں تو نہیں پیروی کرتا ہوں تمہارے خواہشات کی یہ دلیل ہے کہ ہر مشرک کا دین اس کے خواہش پر بنا ہے ہر مبتدہ کا دین اس کے خواہش پر بنا ہے اس میں دین نہیں ہوتے خواہش ہوتے لیکن اس خواہش کو وہ دین سمجھتا ہے ورنہ کبھی ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک کام ہوتا ہے اگرچہ وہ بھی مشرقین کرتے ہیں لیکن مشرقین آپس میں اس پر لڑ پڑتے ہیں سرکے اس عمل میں ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے کیونکہ ایک طریقے والے اپنے خواہش کے مطابق عبادت کرنا چاہتے ہیں دوسرے والے اپنے جس طرح مزاروں والے ہیں مزاروں والے آپس میں لڑتے ہیں نا مجاورین مزار پر لڑتے ہیں میں اس لیے ایک اپنے خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں دوسرا اپنے خواہش کو وہ کوئی عبادت تو ہے نہیں اللہ کی بندگی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے آپس میں لڑ جاتے ہیں میں اس وقت کیا ہوگا اگر میں تمہارے خواہش کے پیروی کروں ومان المحتین میں نہیں ہوں گا ہدایت والوں میں سے اب یہاں میرے لیے آپ کے لیے ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم دین میں اپنے خواہش کو داخل کر دے تو کیا ہمارا ہدایت پر رہنا محفوظ رہے گا نہیں رہے گا دین اور خواہش یہ دونوں اکٹھے چیزیں نہیں ہیں۔ اگر کسی مسئلے میں ہم عمل کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ کمزور ہے غلط ہے اب ہمارا خواہش یہ کہے گا کہ اگر اس مسئلے کو میں چھوڑوں گا لوگ کیا کہیں گے ارے لوگ بولیں گے اتنا بڑا مولانا تھا اور یہ ابھی تک یہ بول رہا تھا ایک طالب کے زبان سے یہ بات سن لی اور بدل گیا پہلے یہ بول رہے تھے یہ مفسر تھا یہ اس نے کتابیں بھی لکھی اور جس طرح معاشرے میں ہوتے ہیں نا بڑے بڑے علماء حق بات کو قبول کر لیتے تو لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ابھی تک ان کو یہ مسائل معلوم نہیں تھے ابھی ان کو پتہ چلا یہ اعتراضات ہوتے تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں خواہش کو تم نے اللہ کے دین کے مقابلے میں لایا تو جان لینا کہ جب نبی کو یہ اعلان ہے کہ پھر ہدایت ان کے پاس قائم نہیں رہے گا تو پھر تم میں سے کون ہے جو ہدایت پر قائم رہے گا کل آپ فرما دیجیے میں واضح دلائل پر ہوں اپنے رب کے طرف سے وقت رب تم بھی اور جٹلایا تم نے اس کو ماحول جو میرے پاس ہے ماں نہیں ہے میرے پاس ما جلو نبی ہے جس کا تم جلدی طلب کر رہے ہو ان کا کہنا یہ تھا کہ اچھا اگر تمہاری یہ دلائل صحیح ہے اور تم نبی ہو اور ہم غلطی پر ہیں تو پھر اللہ سے وہ جو تمہارا رب ہے آپ کے ہر بات کو مانتے ہیں اور قبول کرتے پورا کرتے ہیں تم اللہ سے عذاب مانگو عذاب آ جائے تم عذاب لے آؤ تو فرمایا کہ ماں ما, ما تستا جلو نبی نہیں ہے میرے پاس جس کا تم عجلت کرتے ہوں جلدی طلب کرتے عذاب ان الحکم اللہ لیلہ نہیں ہے فیصلہ نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کے پاس اللہ ہی کے پاس ہر چیز کا حکم ہے وہ فیصلوں کے مالک فرمائے قصر الحق کا بیان فرماتے وہ حق ہو وہ وہ خیر الفاسرین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے فیصلوں کے مالک وہ ہے حق اسی کے پاس لہٰذا اس کے بارے میں یہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھو کہ میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ میں قل آپ فرما وہ جس کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو لفظ فیصلہ ہو جاتا معاملے کا بے نہیں ہو بے میرے تمہارے درمیان و اللہ اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اللہ سبحانہ خان و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہو اگر میرے پاس وہ چیز جو تم جلتی طلب کرتے ہو کیا ہے وہ عذاب کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو عذاب لیا اگر وہ اس کی اختیارات میرے پاس ہوتے تو اس کا تمہیں کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا لقوز ہی کیونکہ انسان کے اندر تو یہ چیز موجود ہے نا وہ چاہے کتنا بڑا دائ صابر کیوں نہ ہو لیکن جب وہ آخر میں تک جاتا ہے تو دیکھو آپ نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا ہوگا پھر مجبور ہو کر کے دعائیں مانگی اللہ عذاب لیا نوح علیہ سلاۃسلام نے کتنا سفر کیا ساڑھے نو سو سات لیکن آخر میں کیا کہا بٹن بند کافی بٹن بند کا بیکول رو نوح علیہ سلاۃسلام نے دعوت کے آخر میں کیا کہا دعوت کے آخر میں یہ کہا لا تجعل من اے اللہ زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ کہ تک گیا پریشان ہو گیا نہیں مانتے ہیں نسلیں پیدا ہو گئے بڑے ہو گئے پھر بھی کفر اور شرک پر قائم ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سے کہو میرے پاس اگر عذاب کے اختیارات ہوتے تو لقی المربین و بین کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے تمہارے درمیان واللہ اللہ خوب جانتا ہے نہیں جانتا, جانتا ہے اس کو مگر وہی اللہ علومتا ہے وہ جو خشکی میں ہے اللہ میں ہے وما ماتس نہیں گرتا ہے کوئی بھی پتا اللہ مگر جانتا ہے کوئی دانا ظلمات کے اندھیروں میں ولایا ولا اور نہ کوئی خوشک اللہ سے کتاب مبین مگر واضح کتاب میں ہے غیب کی چابیاں اللہ کے پاس اب جب غیب کے چابیاں ہی اللہ کے پاس ہیں نبی کے پاس بھی نہیں ہیں جنات کے پاس بھی نہیں ہے کسی مولوی کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر یہ مولوی جو دکاندارے دکانیں کھول کر دکاندار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس جاؤ سلطان آباد کے ارد گرد میں بھی رہو کراچی میں ہر گلی میں آپ کو کوئی نہ کوئی مولوی ملے گا عورتیں بچاریاں ان کے پاس چلے جاتی ہیں کیونکہ ان کے کی عقائد بہت کمزور ہیں بیٹا بھی مارے ٹھیک نہیں ہوتے خاون بھی مارے ٹھیک نہیں ہوتے خود بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور عورتیں کے اس دور کے جو مرد لوگ ہیں حضرات جس کو کہتے حضرات وہ حضرات کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ ان مولوں کے پاس جا کے قطاروں سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کتاب کھولے گا کتاب کے اندر کہتے ہیں اچھا جی آپ کا کیا نام ہے فلانا کسی نے یہ طریقہ بنایا کہ بھئی جس کی اولاد نہیں ہے اس کے دفتر میں دو تین رستے انہوں نے چوڑے ہوئے ہیں انہوں نے اوقات کا تعین کیا ہے بھائی آٹھ بجے سے نو بجے تک ان لوگوں کو چھوڑو جن کی اولاد نہیں ہے نو بجے سے لے کر گیارہ بجے تک ان لوگوں کو چھوڑو جن کے آپس میں گھر میں کوئی جادو شاد کا چکر چل رہا ہے تو اب اس ترتیب میں جو بندہ آئے گا نا آگے سے پڑھ سے کہتا ہے ہاں آپ کو یہ مسئلہ ہے اب اس بےچاری کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے ایک ترتیب جس کو کوڈ ورڈ کہتے ہیں کوڈ ورڈ کے ذریعے سے نے یہ بات سمجھایا ہے جو اس کڑکی کی طرف سے جس کا نام آئے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے یہ مسائل ہے کہ اس کڑکی کی طرف سے جو لوگ آئیں گے ان کا نام ہوگا یا نام کے ساتھ آگے اس نے جو سمجھائے اور یہ کو سمجھایا ہے اپنے نائب کو شیطان کو اس نے آگے سے اس کے ساتھ کچھ لکھ دیا اشارہ نام کے ساتھ اشارہ ہے اس کو یہ پریشان یہ تکلیف ہے اب وہ آگے سے بولے گا آپ کو یہ تکلیف ہے اب وہ کہتے ہیں جناب میں ان کے پاس گیا اس نے کتاب کھولا اور کتاب میں میری کہانی بتائی آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب کب کھولے گا تیرا کتاب تو چلو کھول دیا اس پیر صاحب سے مولوی صاحب سے یہ پوچھو کہ تم لوگوں کے جیب کے لیے کب تک بیٹھے رہو گے تمہیں خود بھی اپنا کوئی پتہ ہے کہ نہیں مستقبل کا اللہ کی قسم معاشرے کے اندر یہ شرع کے پھیلانے کے بڑے اڈے قائم ہیں اس لیے شریعت میں ان لوگوں کا حکم کیا ہے کہ اسلامی نظام ہو تو ان لوگوں کو قتل کیا جائے جو لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں نجمے بن کر بیٹھے ہیں تاویز گر بن کر بیٹھے ہیں ان کا قتل جو اسلام نے حکم دیا کیوں یہ معاشرے کے ناسور ہے ناسور لوگ علاج کرتے ہیں تو کہتے یہ فلاں بیماری نکلا یہ فلاں بیماری نکلا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے کیوں وہ کہتے نا سب اس مرض کے مریض ہیں وہ ایک مشہور مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کسی نے شادی کر لی گھر سے اس لڑکے کو جب لے آئے وہ بیچاری ایسے گرانے سے اس کا تعلق تھا کہ انہوں نے نہ کبھی بکریوں کو پالا نہ گائےوں کو پالا گھر میں جب آئی بہت پریشان تھی گھر کے اندر بدبو ہے گوبر کا اندر جاتی ہے باہر جاتی ہے بدبو ہی بدبو ہے اب اس نے کہا یہ کیا مصیبت ہے کچھ عرصہ ہو گیا اب اس کے ساتھ اس کی عادت وہ بدبو کے تعلقات اس کے ساتھ پیدا ہو گئے نا اب بدبو تو اس نہیں لگ رہے ہے ان کو اب بعد میں سانس کے ساتھ کئی جھگڑا پیدا ہو گیا تو سانس کو کہتی ہے کہ ارے میں جب تیرے گھر میں آئی گھر کے اندر کتنا بدبو کتنے گندگیاں تھی اور میں نے تیرے گھر کو ایسا صاف کر کے دیا کہ اب اس میں بدبو ہی نہیں ہے اب بدبو تو اسی طرح ہے گوبر موجود ہے اور بکریوں کی منگنیاں موجود ہیں سب گندگی ہے لیکن وہ بچاری چونکہ پانچ گھر سے آئی تھی جہاں ان سدوں کا نام نشان نہیں تھا اب یہاں وہ آ کے عادی ہو گئی ہے آدھی ہونے کے بعد اب اس کو بدبو خود محسوس نہیں ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے ملک کے جو حکمران ہے خود مشرق بھی ہیں اور بدھاتی بھی ہیں شرق کا تو ان کا کام یہ ہے تو اب جو اس مرض کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو وہ ان کو کیا جانے کہ معاشرے کے اصل ناسور یہ ہے کہ ان کو صاف کیا جائے ان کو پکڑ پکڑ کے کمروں سے نکال نکال کر کل کا بیٹھا ہوا ایک شخص آپ کی اس کالونی میں جس کو الف سے با تک نہیں آتے درجے کے جاہل وہ ایسی کمرے میں بیٹھ کر عورتیں ان کے پاس آتی ہیں تعویذ لکھ کے دیتے ہیں کسی سے پانچ ہزار کسی سے دو ہزار اور اپنے اوپر انہوں نے چھ چھ چھتر ڈال دیے بنگلے بنا دیے کاروں میں گھومتے ہیں کیوں اس کہ کی میں لوگ بے تحاشا پیسے دیتے کوئی پوچھنے والا پوچھنے نہیں ہے اور جیسے اس کے منہ سے نکلے ویسے دیتے جعفران کے ساتھ تعویذ لکھ دیے ملا کے ساتھ لکھ دیے شرک پر بھی لوگوں کو لگایا آخرے بھی برباد کر دیے مال بھی لوٹ لیا تو اللہ فرماتے ہیں غیب کا علم تو اللہ کے مسواں نبیوں کے پاس بھی نہیں ہے تو ان نجومیوں کے پاس ان مولیوں کے پاس لوگوں کے گھر کی خبریں کہاں سے آئی علم غیب کہاں سے آیا یہ بڑے داخو ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑے ظالم اور یہ واجب القتل ہے اسلام کے حوالے سے اب یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے علم غیب کا تفسیرہ کیا کہ کون کون سی چیزوں پر اللہ کا احاطہ ہے کیا اس پر کسی اور کا احاطہ ہے آپ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس میں داخل ہو جائے گی یا تو خشکی میں ہے یا تری میں ہے فرمایا یا جو ہے وہ دانا زمین پر گرتا ہے سطح کے اوپر یا پھر وہ زمین کے سطح سے نیچے جائے گا یعنی زمین کے اندر داخل ہوگا تخم کے صورت میں جس کو بیج کہتے ہیں تخم بھی کہتے ہیں بیج بھی کہتے ہیں دونوں استعمال ہوتے ہیں فرما یہ سب اللہ کے علم میں ہوتے آپ دیکھیں آپ کسی جگہ پر بھی آپ سے آپ رستے میں جاتے ہیں جنگلات میں آپ سے وہاں کوئی دانہ گر گیا کانے کا کوئی دانہ تھا جس کو آپ بون کر لے گئے تھے اور وہ مٹی کے اندر گول مل جائے غیب ہو جائے آپ اس مسلم کے مطابق سال کے بعد دیکھو اس کا پودا نظر آئے گا اللہ کے علم میں ہوتے کہ یہاں دانہ گرا ہے یہاں دانہ میں نے ڈالا ہے وہ اللہ وہاں سے اگا دیتے اللہ کے نظام تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس اللہ کے پاس علم غیب کی چابیاں ہیں اللہ یا اللہ کے کوئی نہیں جانتے تو جو کچھ فی خشکی میں ہے یا تری میں ہے وہ اندھیروں میں نہیں گرتا ہے کوئی دانا ولا رت بن اور نہ خوش جگہ میں ولا نہ تر زمین میں ولا یا بسن اور نہ خوشک میں اللہ فی کتاب مبین مگر اللہ کے پاس وہ اس کا علم لوہے محفوظ میں موجود ہے ہر چیز کا علم اہا تک کیا وہ صرف اس کے ساتھ فوت کرتا ہے لے لے رات کو اور وہ جانتا ہے ما جرم تم جو کچھ تم کرتے ہو بنارے دن میں رات کو اللہ تمہیں سلاح دیتا ہے تو فی کا مانا سلاح دینا جس پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وفات جو ہے موت کئی پر قرآن میں استعمال ہوا ہے سونے کے لیے اللہ وہ ہے جو تمہیں سلاح دیتا ہے تمہیں فوت کرتا ہے رات و یا جو کچھ تم کرتے ہو دن میں یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ تم جہاں پر بھی ہو گاڑی میں ہو رکشے میں ہو ٹیکسی میں ہو کسی جھوپڑی میں ہو کسی محلے میں ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو وہ جانتا ہے سمیا با حکوم پھر وہ تم گا تمہیں اس دن میں گزارا تھا کہ ہاں وہ تمہیں اٹھاتا ہے تمہارے اندر روح ڈالتا ہے جان ڈالتا ہے رات گزرنے کے بعد دن آ جائے اس دن میں تم کو اٹھا دیتا ہے سمی عباس حکم پھر اٹھاتا ہے وہ تمہیں مانا فی ہے اس دن میں لیوکزان تاکہ پورا کیا جائے اجل المسلمہ وہ وقت مقرر سمی علیہ مل دیوکم پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے تمہارا لوٹ کر جانا اسی کے پاس ہے سمی علیہ مل دیوکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا اب دماغ تعملون جو تم عمل کرتے تھے فرمائے جس طرح پتوں پر اس کا نظر ہے پتوں پر اس کا علم ہے اسی طرح تمہارے اوپر بھی ہے رات کے اندھیرے میں جہاں پر بھی تم ہو دن کی روشنی میں جہاں پر بھی تم ہو اس کے علم میں ہو اور وہ تمہیں وہاں تک لے جاتے جتنے تک اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے اور آخر کار زندگی کے اختتام پر وہ اللہ تمہیں اٹھائے گا اور پھر اللہ کی عدالت میں جاؤ گے وہ القاعر قبادے گی وہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر وہ یو سلول بےتا وہ حافظ ہفتہ جا جب آ جائے الموت، تم میں سے کسی کو موت کو توفت ہو تو فوت کرتے ہیں وہ ملائک رسولنا ہمارے ہمارے ملائک ہمارے رسول اس کو فوت کرتے ہیں، وہ ہم لا فرون اور وہ اس میں کوتا ہی نہیں کرتے ہیں یہ دلیل ہے کہ ہم اپنا حفاظت نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں نا محافظین دنیا میں محافظین رکھنا شرحان یمن نہیں ہے لیکن یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ میرے ساتھ جتنے بھی محافظ ہوں وہ سارے محافظ اس وقت ڈوٹی دینا چھوڑ دیں گے وہ میرے حفاظت کرنا چھوڑ دیں گے جس وقت اللہ کے محافظ ہٹیں گے وہ کون ہیں ملک فرشتے یحفظون من امر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حوادث سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہتا ہے تو اللہ کے وہ فرشتے جب ہٹ جاتے ہیں تو پھر گن مین کام نہیں آتے گن مین بھی ان کے ساتھ مارے جاتے ہیں جن کو اللہ مارنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن سے ثابت ہے تو اللہ فرماتے ہیں وزور صرح علیہ فضا وہ اللہ بیچتا ہے تمہارے لیے حفاظت کے فرشتے پھر جب تمہارے پاس تمہارا وقت مقرر آ جائے تو موت کے فرشتے ان کو فوت کر دیتے ہیں اور وہ کوئی بھی کمی نہیں کرتے معنی کیا اذا لا ولا تقدیم اور تاخیر کا ان کو اختیار نہیں ہے اسی ٹائم پر وہ رو لیں گے حقیقی مالکم خبردار اسی کے لیے فیصلہ ہے وہ جلدی ساتھ لینے والا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فیصلوں کے اختیارات اس ربی کرین کے پاس ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے اسرہ الحاسبین وہی ہیں رب العالمین اس کے پاس تم جانا ہے اس سے ہٹ کر تمہارے جانے کا کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں اور فیصلے اسے کے چلتے ہیں مولا حقیقی وہی ہیں دنیا کے عرضی مولاوں کے وجہ سے کہیں اس مولا حقیقی کو ناراض نہ کرو کیونکہ تم نے وہاں جانا ہے کل آپ فرما دیجئے مَن جی کم کون تمہیں نجات دیتا ہے من ظلم خشکی کے اندھیروں سے باہر اور سمندر کے اندھیروں سے تداتے ہو, ہو جس کو تم تزرا جزی کے ساتھ با خفیہ اور چپ چپ کے